سور ہجر مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر پندرہ ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ففٹی فور ہے اس میں ننانوے آیتیں اور 6 رکو ہیں ہجر ایک بستی کا نام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اس مناسبت سے کہ اس بستی کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے اسے سورت الحجر کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا الف لام غ حروف مقطعات اللہ رسول عالم برادی ہی اللہ اس کا مانا جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں تل کا آیات الکتاب یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن مبین اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں اب چودویں پارے کا آغاز ہے روبما یبد الدین کفرو لوکانو مسلمین کل بروز قیامت کافر بار بار تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے کاش وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوتے تو کل بروز قیامت یہ تمنا کریں گے لہذا دنیا کے اندر انہیں عیش کرنے دو ضرور انہیں چھوڑ دو ان کے حال پر یا تاکہ وہ کھائیں و یا ہو اور کچھ فائدہ اٹھائیں و یل ہی اور ان کی امید انہیں دھوکے میں ڈالے لمبی عمر کی امید اور اس امید کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں فصوف یا علام پس ان قریب وہ جان لیں گے کہ بروں کا انجام بہت برا ہوتا ہے اماح لکن من قریطن اللہ وا کتاب معلوم اور ہم نے جس بستی کو ہلاک کیا اس کا ایک وقت مقرر فرمایا انہیں ڈھیل دی گئی گناہوں کی وجہ سے ان کی ہلاکت کا وقت مقرر کر دیا گیا ماں تصب امتن اجلحہ و ماں یستاخرون کوئی گروہ کوئی قوم اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے جا سکتی ہے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کے عذاب کا وقت ہوگا اس وقت عذاب ضرور آئے گا اور موت پر بھی انسان کو توجہ دینی چاہیے کہ جب موت کا لمحہ آتا ہے تو موت ایش و عشرت کو ختم کر دیتی ہے موت دار العمل سے نکال کر دار الجزا تک لے جاتی ہے پھر انسان پر سزا کامل شروع ہو جاتا ہے اگر گناہ گار ہے ایک لمحہ نہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد وقالو اور وہ بولے یعنی کافروں نے کہا یا نیل علیہ ذکر ان نقل مجنون اے وہ ذات جس پر قرآن نازل کیا گیا ان نقا بے شک آپ ل مجنون ضرور مجنون ہیں نوز بہ نظال یہ کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی کہ یہ آیتیں ہمارے لیے نصیحت ہیں کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ بلند اور بالا مقام آپ کا ہے تمام نبیوں کے اور رسولوں کے سردار ہیں تمام فرشتوں سے افضل ہیں بلکہ ساری کائنات آپ کے لیے بنائی گئی آپ شفاعت فرمائیں گے شفاعت کبرہ کا دروازہ آپ کھولیں گے جنت میں آپ جسے چاہیں گے بیج اللہ لے جائیں گے اس قدر بلند و بالا مقام ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پھیلانے کے لیے تکالیف بھی برداشت کی کافروں کے تانے بھی سنے تنز بھی سنے ان کا مذاق اڑانا بھی برداشت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر بلند و بالا مقام ہے لیکن اسلام کی راہ میں آپ نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی ہم ذرا غور کریں کہ ہم نے اسلام کے لیے کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں کیا ہم اگر سنت کے مطابق زندگی گزاریں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں اور اگر رشتہ دار ملاق اڑا لیں کوئی ہمیں دکیانوسی کہہ دے ورڈ کا وہ نعرہ لگا دے تو ہم جھجھک محسوس کرتے ہیں ہمارے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں بسا سنت بھرے لباس میں لوگ دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم ذرا غور کریں کہ جس اسلام کو پھیلانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر تکالیف برداشت کی ہم پھیلانا تو دور کی بات اس اسلام پر چلنے میں اگر کچھ تکالیف برداشت کر لیں کسی کا تانا سن لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کل بروز قیامت محبوب کریم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا قرب نصیب ہوگا کہ یہ ہم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں حضور کی محبت میں لو ماتین بل ملا اکتی ان کنتم آپ ہمارے پاس فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتے ان کنتم انسادقین اگر آپ سچے ہیں اور اگر فرشتے آ بھی جاتے تو یہ ہرگز ایمان نہ لاتے فرمایا مانزل إِلَّا بِالْحَقِّ ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل فرماتے ہیں خراب یہ کہ فرشتے آ جاتے اور پھر یہ ایمان نہ لاتے وَمَا كَانُوا ادم منورین تو اس وقت انہیں مہلت نہ دی جاتی اور فوراً اللہ کا عذاب آ جاتا اور فرشتے نازل ہونے کے بعد بھی یہ ایمان نہ لاتے انا نشنو نزل نہ ذکر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا وہ انا لہو اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کا یہ معجزہ ہے کہ چودہ سو سال گزر گئے آج تک کوئی قرآن کے ایک لفظ کو تبدیل نہیں کر سکا حالانکہ دشمنان اسلام کس قدر سازشیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اللہ نے اتنا پیارا کلام ہمیں عطا فرمایا کاش کے ہم اسے پڑھیں سمجھیں عمل کریں اولا قد ارسلام قبل کا فی شیا اولیم اور بے شک آپ سے پہلے ہم نے پچھلے لوگوں میں رسولوں کو بھیجا رسول ان کے پاس آئے وما یا تیم میر رسول قانوی یستا <يَزْتَحْزِئُون> جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے مبلغ دین پر چلنے والا یہ خصوصاً میری وہ بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق شرعی پردہ کرتی ہے اور اگر کوئی نادان اس پر ہستا ہے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے رسول سے بڑھ کر اور کون ہوگا تمام رسول جو بھیجے گئے ان کا لوگوں نے مذاق اڑایا اور ان کی باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا زال کا اسی طرح نسل فی قلو بل مجرمین ہم مجرموں کے دلوں میں کافروں کے دلوں میں اس حسی کو راہ دیتے ہیں یعنی یہ ایسے غافل ہو گئے ہیں کہ رسولوں سے مذاق بھی اڑاتے ہیں اور انہیں اس پر شرم بھی نہیں آتی ان کافروں کو لا یو مینو ہی یہ کافر ان پر ایمان نہیں لاتے وقد خلق سنت اور بے شک پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا کہ جب لوگوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی تو وہ تباہ ہو گئے اسی طرح اہل مکہ عبرت حاصل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی فرمانی نہ کریں ورنہ انہیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکے گا جہاں تک سوال ہے کہ یہ جو نشانی مانگتے ہیں یہ نشانی انہیں کیوں نہ دی گئی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ضدی ہیں یہ سمجھنے کے لیے نشانی نہیں مانگ رہے یہ تو اعتراض برائے اعتراض ہے یہ تو مخالفت برائے مخالفت ہے ولاؤ فتح الم بابما اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیتے یا رجون پھر اس میں وہ چڑھنے لگتے آسمان کا دروازہ کھلتا اور سیڑھی لگ جاتی اس سیڑھی پر چڑھ کر وہ آسمان پر پہنچ جاتے وہاں سے یہ دیکھتے کہ فرشتے ہیں اور فریش سے اس بات کی تصدیق کرتے کہ یہ سچے نبی ہیں اس وقت بھی یہ لوگ کیا کہتے لکولو ضرور وہ کہتے ان نما سکھ کی رت اب ہماری آنکھوں پر جادو کیا گیا بل ناشنو قومم مسورون بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پوری قوم پر جادو کیا گیا تو وہ کہتے ہیں یہ تو جادو کے زور پر ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تو ان کے اعتراضات اور نشانی کی طلب کرنا صرف مخالفت کے لیے ہے